باللہ و و بسم اللہ الرحمن وحمد علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجبح موجود تمام خاران اور باقی تمام سامعین خارن کو سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس باب الحج ہے دس نمبر بارہ میں آج آپ کے وارکان تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو ہے ہمارے اس دس میں شیطان کو کنکریا معنی کے حوالے سے رمی جمعرات کے حوالے سے گفتگو ہے پھر قربانی کے حوالے سے گفتگو ہے تو اس سے پہلے بحث میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ عرفات میں ہم نے کس دن جانا ہے ہاں یہ جی تو نو تاریخ کو جو ہے صبح میں عرفات میں جانا ہے اور دن برائے عرفات میں بیٹھنا ہے ضورا سک نماز وہاں پر پڑھنا ہے اور پھر وہاں عبادت دعا خیر میں مصروف رہنا معرف کے اذان ہو جائیں تو وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے اور آپ نے وہاں سے چل پڑھنا ہے مضطلح میدان میں جو مینار ارفات کے بیچ میں ہے اس میں رات جب بھی پہنچیں گے رات کو آپ وہاں پر ایک ہی ایک ساتھ جو ہے جمع کر کے زور ماری اور عیشہ کو پڑھنے جس جی طرح مضلحہ میدان احرام میں زور اور عشر کو ایک ساتھ پڑھا تھا پھر وہاں رات گزاریں گے ہاں جی میدان مضالحہ میں اور رات کو جو کچھ آپ سے عبادت جات ہو سکا کریں گے پھر صبح ہو جائیں گے ہاں جی صبح ہو جانے کے بعد جو ہے پھر آپ نے میدان مشر الحرام میں پھر اسی میدان میں خرید عمار پڑیں گے اور پھر ماشاء اللہ رام وہاں مسجد مسجد حرام بھی بنایا ہوا ہے اسی نام سے اس حدود میں آ کے یا ہاں جی وہاں پر اللہ کی کثرت سے دعا کرنے سورج طلوع ہونے تک وہاں بیٹھ کے اس کے بعد پھر مینا نے مینا آ کے آپ نے جو ہے ہاں جی اپنے سامن وامن وغیرہ ہے تو وہاں چھوڑ کر اور آپ نے اسی میدان میں زرخاط سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی لے کے آنے ستر کنکریاں تو اس میں سے جو ہے اکیس کنکرے پہلے دن آپ نے صرف ایک شیطان کو مانے ہیں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو مانے صرف سات کنکریاں لے کر اب جائیں گے مینہ میں مینہ میں جا کے شیطان کو کنکرا مانیں گے شیطان کو کنکریاں ماننے, ماننے کے بعد جو ہے پھر آپ واپس مینا اپنی خیمے میں آئیں گے پھر قربانی کریں گے قربانی کرنے کے بعد آپ احرام اتاریں گے ہاں جی احرام اتار کے جو ہے نئے لباس پہنیں گے نہات کے تو یہ آپ کا حج سے احرام سے نکلنایا یہ صورت تو یہ فل مارے تو کل کے درس میں آپ نے بتایا پل یا تھا یہاں پر جو ہے عشاء اور ماری ور عشا کو جمع کر کے بے آزان و احاقامات ایک آزان دی احکامات کے ساتھ پڑھیں گی وابا تبہا ہاں جی؟ اور وہیں ٹھہریں گے لے لتا نہر قربانی کی رات کو دس تاریخ کے راکھ ہو پھر جو رات دو آپ مزے میں زانضہ میں ٹھہریں گے پھر فیضات لاسف ہو دس تاریخ کا ہاں جی بھائی جیسے یومنا ہر ہیں قربانی کے دن ہیں دس جا کو جب صبح طلوع ہو جائے بیہا اسی میدان مضطحیٰ میں تو اُس آپ وہیں پر نماز پڑھیں گے اسی میدان میں صبح کی نماز جیسا ہم نے رات کو ہماری عشاء وہیں پر پڑھا تھا اور بعد ادا الفلاح صبح کی نماز پڑھنے کے بعد احاذہ صبع حساتاً آپ لے لیں گے احاذہ لے لیں گے صفعین ستر حساتاً کنکریاں بن المضططططططططططہ اسی مصطلح کے میدان تھے البتہ آپ صبح کے لے لو رات کو لے لو بارہ ستر کنکریاں چندانی اضافہ بھی لے کے رکھو اگر کوئی گم ہو جائے دائع ہو جائے تو آپ کو کمی نہ ہو کیونکہ مایود جو ہے مینا میں دوسروں کے استعمال کیے ہوئے کنکریاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تازہ کنکریاں استعمال کرنا ہے اس لیے تو خاصا سب ان حساطاً کل ستر کنکریاں آپ لے کے آئیں گے مینالمضلحیٰ میدان مضلحہ سے جہاں آپ نے صوبۂ نماز کے بعد سم مسارہ پھر غور کا لے کے اپنا سمندر علا مشر الحرام پھر مشر الحرام کے مشر الحرام اسی مینا کے قریب ہے اس میدان مضلحہ میں مینا کے نزدیک ایک مسجد مشر الحرام کے نام سے ہے اس حدود میں آئیں گے خود مسجد کے اندر جگہ مل جائے وہاں لیکن مشکلیں اتنے لوگوں کو اس حدود میں تھوڑی دیر کہیں بیٹھ کے ادھر دعا خیریت کرنے فائدہ وصل المشر جب مشر الحرام کے حدود میں پہنچیں گے ایشتا غالب ذکر پھر ذکر میں مشہور جائیں گے بلا اللّہ پڑھو صفحان اللہ پڑھو الحمد للہ پڑھو اللہ کے ہاں جو بھی ذکر آپ کو دلاتا ہے دعا دعا پڑھو جکر میرے خاص ذکر بڑے مصروف ہو جائیں گے وہ تحلیل اور لال اللّہ پڑھیں گے بہت تہذیب صفان اللہ پڑھیں گے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے رضحان درود شریف لال اللہ استفا اور جو بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم نباشوں کے لیے آسانی صبح کی نماز کے بعد جو ہے اسی میدان مصطلفہ میں آ ہمارے اوراد فتح پڑھیں گے ہے ناوراد ف میرانضلح میں میدانمضلحہ میں جو مش الحرام کے پاس آ کر آپ جو ہے عورت, پڑھ عورت صبح پڑھیں گے اورد فتح صوبیہ تو آپ نے پہلے پڑھ لیا ابھی آپ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد میدان مش الحرام میں آ وہاں اوراد صبح فتھیہ پڑھ لو تو یہ حکم عمل ہو جائے گا تو ذکر میں مصروف تحلیل میں تصویح میں تو یہ حکم وہی اسی عورادِ فتح کے ساتھ کے لیے ہو جائے گا اس میں ساری چیزیں ذکر بھی ہے تحلیل بھی ہے تصبیح بھی ہے سب ہے مناجات اور مناجات جو اس کے اندر ہیں اور منازعات اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قاضل حاجات کے دربار میں آپ اپنی فریادیں کر لیں جو بھی دعائیں آپ خود کے لئے لوگوں کے لیے والدین کے لیے گزشتہ کے لیے آئندہ کے لئے تو پوری امت کے لیے جو چاہیں آپ مناجات کریں منازعات کے اللہ کے درگاہ میں بھی شاہ جو چاہیں ہاں جی تو یہ اب آپ کا ہو گیا میدان مشر الحرام رابطہ آپ مضرفہ میں ٹھیرا ماروشہ نماز پڑھائیں پھر سکون ماس پڑھائیں پھر آپ جو ہے مشر الحرام کے حدود میں آ کر وہاں دعا خیر کرنا ہے تو دعا خیر میں ہم لوگ یہ صبح ارادیہ فتھیہ پڑھ لیں تو اس میں یہ دعا کا حکم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد بعد میں بھی اللہ تعالی درگاہ میں جو بھی دعائیں کریں پھر جو ہے سب میاں دعای دعاؤں سے بھاری ہونے کے بعد جی سورج طلوع ہوگا یا طلوع ہونے کے قریب ہوگا پھر آپ چل پڑیں گے مینا کے طرح ٹھیک مینا حتیٰ یہ صلاح اللہ بدن محثر یہاں تک آپ پہنچیں گے بدن محسر بدن محثر مینا کے قریب ہے یہ وہی وادی ہے جہاں پر ہاں جی اصحاب فیل ابراہ نے کعبہ کو خراب کرنے کے لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالی نے ان پر ہاں جی ابابیل پر اندازہ ویش کر ان کو نابود کیا ہے یہاں تک یہ مینا کے بالکل قریب ہے وہاں بور لگا ہوئے بدنِ مؤثر کا کچھ حدود میں پہنچیں گے تھوڑا اپنے تیز چلنا ہے تو یہاں تک کہ سم یادو فرمان معاشرت سے چل پڑیں گے ہاں جی حتیٰ چلے یہاں تک پہنچیں علا بدن محسر نامی جگہ پہ جب یہاں پہنچیں گے حیوسر آفس سے تو چلنے میں جلدی کریں گے <coughs> البتہ پیدل آئیں تو آپ جلدی کرنا نہ آپ کی مرضی ہوتی ہے <coughs> لیکن گاڑیوں میں آنے کی صورت میں گاڑی کے لیے ریش نہ ہو تو گاڑی ویسے تیز چلتی ہے ریش ہو تو پھر پھانس کے رہ جاتے ہیں ہماری مرضی نہیں ہوتی تو بارہ بھائیوں سے تیز چلیں پھر سے چلنے میں تھوڑا جلدی کریں فی اس میدان بدنِ محثر نامی جگہ پہ پھر یہ جگہ کلاس ہوگا تو مینا پہنچے گا کیونکہ سے ملا ہوا یہ جگہ حتیٰ یہ صلاح علا مینا یہاں تک کہ آپ مینا پہنچے اب مینا میں پہنچیں گے تو آپ اپنے خیمے میں جائیں گے ہاں رہ لہو تو اتار دیں گے وہاں پر آپ کے اپنے راہ لے سے سامان سواری رہ لہم تو سواری کے اسمال ہوتی ہے تو سواری کے ساتھ ساتھ سامان ہے اور آج کل جو ایک چھوٹا سا بیگ لے کے جاتے ہیں جس میں احرام بحرام ایک وغیرہ ہوتی ہے تو اسی کو آپ اپنے اچھا ٹرین میں رکھ دے گا ہاں جی تو یہاں پر ہم ہیں پھر اتار دیں گے وہاں پر اسی میزان مینہ میں رحل لا اپنی سواری اور سامان کو انکان الرحل اگر آپ کے ساتھ کوئی سواری ہے لیکن جو ہیں الگ سے کوئی سواری لے کے نہیں پھرتے ہیں وہی جو حاجیوں کے لیے کمپنیاں جو بھی گاڑیاں مہیا کرتے ہیں اسی میں آتے ہیں اور وہ آپ کے ٹین کے قریب جو ہیں آپ کو اتار دیتے ہیں خوب اب آپ مسافر خانے میں آ گیا دس تاریخ کے صبح کا مزہ خوانہ تو نہیں ہے ٹرین میں آ گیا اپنے سمن بامن رکھ دیا اور تھک جائیں چائے شائے بھی پی سکتے ہیں وہاں پر صبح یا خدا پھر ابھی صبح ہے پھر لے لیں گے سب سیات وہ جو آپ نے مشر حرام سے جو سات کنکریاں لے کے آئے تھے اور ستر ان میں سے صرف سات کنکریاں چونکہ دس تاریخ کو آپ نے صرف بڑے شیطان کو ماننا ہے باقی دو درمیانے اور چھٹے کو نہیں مانا ہے دس تاریخ کو صبح جو آپ مانیں گے صرف بڑے شیطان کو مانیں اس لیے سب میاں خدا پھر آپ لے لیں گے سب حاصلیاتِن سات کنکریاں اور یہ کنکریاں لے کر وہی آپ آئیں گے جمرات القبہ جمرۂ اقبا کو پانچ جو تین شیطان ان کا الگ الگ نام رہے جمرۂ اولا اولا جمرۂ اور جمرۂ اقوا یہ منہ کی طرف والا جو ہے کی طرف والا شیطان ہے آپ مکے سے جائیں گے سب سے پہلے یہ شیطان آتا ہے بڑا شیطان اس کے بعد بیش والا اس کے بعد آخر والا تو اس جمرہ اقوا بولتے ہیں جو بڑا شیطان کہتے ہیں اس کے پاس آئے گا وہ یا تیل جمرۂ پہ جو آگ کے پاس آئے گا وہ ہی تعلیم مکہ تھا جو کہ مکہ سے بالکل نزدیک ہے ہاں جی اور اس کو جو ہے وہاں جب آپ مکہ سے حرم سے آپ منا کی طرف جائیں گے نا تو یہ شیطان پہلے آتا ہے لیکن آپ ابھی مضلفہ سے آ جائیں گے تو یہ شیطان آخر میں آتا ہے اس روٹ میں آخر میں آتا تو فلمات یہ مکہ کے قریب ہے یہ شیطان تو اس کو وہی ارمی بیا اس کو آپ ماریں گے رم کریں گے یعنی اس کو آپ وہی سات کنکریاں ماریں گے اور وہی اور اللہ اکبر پڑھیں گے ما کلِ حسات ہر کنکریوں کے ساتھ ایک ایک کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے مارتے جائیں گے اور سات کنکرے اور وہ شیطان کو لگنا چاہیں ہاں پہلے شیطان شب بہت, بہت بڑا دیوار بنایا ہے تو لگ جاتے ہیں ہر سرد میں اس کو لگ جاتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو فرمایا ہوا یہ کب بلا تقبیر پڑے معلیہ ہنساتے ہر کنکاری کے ساتھ انتگنہ اب ابو کنکرین کتنا ہونا چاہیے چھ سے بھی بیان فرماتے ہیں اور چاہیے ہاں جی انتگنا ہنسایا تو یہ کہ کنکری ہو ہاں کل انمول نہتے انملا انمول آپ کے انگلی کے سرے کو بڑھتے ہیں شہادت کی انگلی کے سرے کو اور باقی انگلیوں کے سرے کو تو اتنا چھوٹے چھوٹے انگلیاں اتنا چھوٹا ہونے کے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ دور سے پھینکتے ہیں تو بڑا ہونے کے سر میں کسی بندے خدا کو لگ جائیں تو اس کا پیشانی سا ٹوٹ جائے گا خون نکلے گا لیکن چھوٹا پھینکیں گے تو کوئی نقصان اگر کسی کو لگ بھی جائیں تو نقصان نہیں ہوگا اس لیے فرماتے ہیں انتا کنان حسیات ان تکنشیات یہ ہوگا کریں کل انمونتی انگلیوں کے سرے کے بار بار ہو جو ہم چھوٹا ہو اور شیطان کو اب آپ نے صبح کو ایک شیطان کو بڑے شیطان کو دس تاریخ کو صبح کنکریاں مار دیا صبح جا کے ہاں جی کنکریاں مارنے کے بعد صبح میں پھر دوبارہ پلٹ کے آئیں گے اللہ لہی اپنے سامان و سواری کے پاس بھی مینہ مینہ میں یعنی اپنے ٹین میں آ جائیں گے آج کل یہ ٹرین بنایا ہے آپ کے لیے جگہ بیٹھنے کا تین دن تک اس میں آ جائیں گے پھر کیا کریں گے ویان ہارا اور پھر اپنا قربانی کریں گے اب قربانی آج جو یا خود جو ہے وہاں اطراف جوانی میں ان کے جگہ ہیں آ جا جو قربانگاہ بنایا ہوا ہے کرانے کی شکل میں وہاں لائن میں بیٹھ کے پیسہ بھرا کے وہاں پر بھی آپ کے ہاتھ سے تو نہیں کراتے ہیں وہ لوگ کمپنی کرا کے آپ کو سامنے کا ثبوت دے دیتے ہیں یہ آپ کا قربانی ہو گیا لہٰذا آپ جاؤ جا کے احرام اتار دو اور سر بالکل سر کے بعد چھوٹا کرو نہ احرام سے اتار دو بولتے ہیں یا آج کل کچھ لوگ بینکوں میں سرکاری سعودی عرب کے مختلف بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور وہ آپ کو فون کرتے ہیں یا میسیج بھیجتے ہیں دس تاریخ کو بھی یہ آپ کا قربانی ہو چکا ہے تو میسیج آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے کیونکہ میسیج آج کل تو میسیج بھیج دیتے ہیں یا فون پہ آپ پوچھیں تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو چونکہ نمبر شمبر دے دیتے ہیں تو اور وہ قربانی ہو گیا بولیں تو پھر آپ نے احرام اتارنا ہے قربانی کرنے سے پہلے احرام نہیں اتارنا ہے تو وہ نہ رہا قربانی کریں گے ماں خانہ جو بھی قربانی آپ کے اوپر ہو واجباً واجب ہو جیسے حجیوں میں جو حج تمتو کرتے ہیں جیسے ہم لوگ دور سے جاتے ہیں تو ان پر ایک قربانی واجب ہے وہی مینہ میں کرنا ہے تو میں تمتو تمو میں فرمایا حج تمتو کرنے والے کے لیے دم یعنی ایک خون واجب ہے یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہے ابھی اس کا اپنی توفیق پر موقوب ہے کہ وہ بکرا بکری ذبح کریں یا گائے ذبح کریں یا اون ذبح کریں جو بھی کریں گے ایک جانور ذبح کریں گے جی تمتو والے پر واجب ہے وہ واجب قربانی کریں ہاں جی اور مستحباً یا مستحب قربانی کریں جیسے قدم القرآن جیسے حج ہاں جی کران والے کو بھی ایک قربانی کرنا ہے تو لیکن اس پر مستحب حج قرآن والے وہ ہیں جو عمرہ اور احرام عمرہ اور حج کو ایک ہی احرام میں کرتے ہیں بیچ میں احرام اتارتے نہیں ہیل نہیں ہوتے چونکہ وہ آخر دنوں میں پہنچتے ہیں تو یا عمرہ پہلے کرتے ہیں حج بعد میں کرتے ہیں یا حج پہلے کرتے ہیں عمرہ بعد میں کرتے ہیں لیکن ایک ہی احرام کے اندر کرتے ہیں تو ان پر قربانی مستحق ہے والدما اور کوئی قربانی یعنی نہیں ہے حج کے حصے میں کوئی قربانی نہیں ہے, ہے حج اخراد کرنے والوں کے لیے حج افراد ان جو وہ ہیں جو صرف حج کرتے ہیں عمرہ حج کے ساتھ نہیں کرتے یہ مکہ والوں کے لیے ہے جو لوگ مکے کے اندر ہیں حرم کی حدود کے اندر ہیں ان لوگوں کے لیے انہوں نے حج کے مقربہ صرف حج کرنے انہوں نے عمرہ نہیں یہ لوگ سال عمرہ کرتے رہتے نا آسانی سے اس لیے اللہ نے ان کو آسانی رکھا تو کوئی قربانی کا حکم حج کے ایسے میں نہیں ہے افراد حاجی افراد والوں کے لیے ہاں ول محرود افراد والے زا ارادہ اگر وہ ارادہ کریں کوئی دمن کوئی قربانی دینے کا زحا تو عظہیہ کریں گے اضح <وزحیاء> وہی قربانی ہے جو تمام دنیا میں مسلمان 10 تاریخ کو گیارہ بارہ کو کرتے ہیں اسے اوزیہ کہتے ہیں ہاں لیکن دم عصلی طور پر جو ہے جرمانے کے طور پر دینے والی قربانی ہے لیکن یہاں حاجی جو ہے حاجی حج کے حصے میں حج تمتو والے کے حج کے حصے میں ایک قربانی ہے حج اکران والے کے حج کے حصے میں ایک قربانی مصعف ان کے لواجب ہے اس قربانی کو دم کہتے ہیں ہاں اب آخر فرماتے ہیں اوزیہ تو اور یہاں کہا نا کہ حاجی افراد والے اوزیہ کریں ایک مصطحب قربانی ہے یہ واجب نہیں کسی پر بھی ہمارے شقیقی روشنی میں اوزیہ جو ہے جو کہ اوزیہ کا جو قربانی عام قربانی جسے ہم بولتے ہیں وہ تو اوزیہ تو مستحبۃ العزم اوزیہ کا جو قربانی وہ مستط ہے یہ قربانی کی قربانی جو ہم پوری دنیا میں کرتے ہیں اور حاجی بھی کرتے ہیں یہ مصطحف ہے ایز این مل دل حجات کے لیے بھی بغیر اور اس کے غیر کے لیے بھی یعنی یہ حاجی تمہتو کرنے والے حجران کرنے والے اپنے حج کے حصے جو قربانی ہے اس کے علاوہ اگر وہ ایک اور قربانی جو پوری دنیا میں کرتے اضحاء کے نام سے ہاں جی وہ قربانی بھی کرنا ان کے لیے بھی مستحب ہے پہلے قربانی کے علاوہ یعنی یہ کہ کہہ رہے ہیں دل حجاجی والا غیر حاجی اور غیر حاجی کے لیے مالی نے گنجائش ہونے کے صورت میں گنجائش ہو تو حاجیوں کے لیے غیر حاجیوں کے لیے بھی قربانی مشتاف ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے مشتاف قربانی فیام اس قربانی کی گوشت کا حکم بتا رہے ہیں تو ہی ہے کا حکم بتا رہے ہیں جو ہی مصطعف قربانی ہے تمام مسلمانوں پر حیم بے گوشت کو چاہیں یا کلسلس ہاں اس گوشت میں سے کھائیں ایک تیائی حصہ خود کھائیں و یہ لیہ اور ایک تیائی حصہ سلوس ایک تیائی دوسروں کو تحفہ تائیں دے دیں و تصد کا سلوس اور ایک تیائی حصہ صدقہ دے دیں غریب قربہ میں صدقہ دے دیں اس قربانی کے گوشت میں سے تو یہاں تک آج کے درسہ پہنچا آگے انشاءاللہ شاء اللہ کے درس میں آپ کو پہنچا